بسم الله الرحمن الرحيم سورة فاطر آية سات الذين كفروا لهم عذاب شديد وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ قیامت ضرور آنی ہے دنیا کے فانی عیش و آرام کے دھوکے میں نہ پڑو اور بڑے دھوکے باز یعنی شیطان کے فریب میں نہ آؤ وہ تمہارا دشمن ہے تم بھی اس سے دشمنی کرو وہ تو اپنے ماننے والوں کو جہنم میں اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہے پس جو شیطان کی موافقت کریں گے ان کے لیے دردناک عذاب ہے اور جو اس کی مخالفت کر کے ایمان اور اعمالِ صالحہ کو اپنائیں گے ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے ترجمہ جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے سخت عذاب ہے اور جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے انہیں کے لیے بخشش اور بڑا اجر ہے ایمان اور اعمالِ صالحہ اسباب مغفرت ہیں آیت اٹھائیس وَمِنن النَّاسِ وََّوَِّ وَالأَنعَام وَالْأَنعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلوَالُهُ كَذَلِك إِن ماَا يَغتْشَم اللهَّه مِنْ عبَادِهِ الْعلَمَ ان اللہ عزیز غفور ترجمہ اور اسی طرح آدمیوں اور زمین پر چلنے والے جانوروں اور چوپائیوں کے بھی مختلف رنگ ہیں بے شک اللہ تعالی سے اس کے بندوں میں سے علم والے ہی ڈرتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ عزیز یعنی غالب اور غفور یعنی بخشنے والا ہے یعنی انسانوں میں سب اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے نہیں اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنا علم اور سمجھ والوں کی صفت ہے اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ بھی دو طرح ہے وہ عزیز یعنی زبردست بھی ہے کہ ہر خطا پر پکڑے اور غفور بھی کہ گناہ گار کو بخشے بس بندے کو اللہ تعالی کا ڈر بھی ہو اور اللہ تعالی سے امید بھی آتیس لیم اجو روم و عزی دم سوگلی اندو غفور شکور جو لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈر کر اس کے احکامات کو مانتے ہیں اس کی کتاب کو یقین اور عقیدے سے پڑھتے ہیں اور اپنے اموال اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کھلم کھلا اور پوشیدہ خرچ کرتے ہیں تو حقیقت میں یہ لوگ ایسی تجارت کر رہے ہیں جس میں نقصان اور خسارے کا امکان ہی نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ شکور یعنی قدردان ہے جو ان کے اعمال کو قبول فرماتا ہے اور غفور ہے کہ بہت سے گناہ معاف فرماتا ہے اور تھوڑے اعمال پر بھی بطور بخشش زیادہ عجر عطا فرماتا ہے ترجمہ تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے بدلے پورے دے اور زیادہ دے اپنے فضل سے بے شک وہ غفور یعنی بخشنے والا شکور یعنی قدردان ہے آیت چونتیس وقول حضن حضر ان غفور شکل جنت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہیں گے ترجمہ اور کہیں گے شکر اللہ تعالیٰ کا جس نے ہم سے غم دور کر دیا بے شک ہمارا رب غفور یعنی بخشنے والا شکور یعنی قدردان ہے یعنی ہم سے دنیا کا اور حشر کا غم دور فرمایا اور ہمارے گناہوں کو بخشا اور ہمارے اعمال کی قدر فرما کر انہیں قبولیت عطا فرمائی اہل جنت دیکھ لیں گے کہ گناہ معاف ہو چکے اور اعمال قبول کر لیے گئے تو بے ساختہ کہیں گے کہ یقینا ہمارا رب غفور ہے شکور ہے آیت اکتالیس ان الله يمسك السماوات والارض أن تزولا ولا ان زالتا ان امسكهما ان امسكهما من احد من بعده نہ خالی میں یہ اللہ تعالی کی قدرت ہے کہ اتنے بڑے آسمان اور اتنی بھاری زمین میں سب اپنی اپنی جگہ اپنے مقرر کردہ مراکز اور مقام پر قائم ہیں اگر یہ چیزیں اپنی جگہ سے ہٹ جائیں تو اللہ تعالی کے سوا کس میں طاقت ہے کہ ان کو قابو کر سکے اللہ تعالیٰ کی اتنی عظیم قدرت دیکھ کر بھی بہت سے لوگ کفر و شدت کا جرم کرتے ہیں اس جرم کا تقاضا تو یہ تھا کہ زمین و آسمان کا سارا نظام تباہ و برباد کر دیا جاتا مگر اللہ تعالیٰ حلیم اور غفور ہیں ان کے تحمل کی وجہ سے سارا نظام تھما ہوا ہے اور ان کی بخشش کی وجہ سے آباد ہے اگر ہر گناہ پر پکڑے تو دنیا ویران ہو جائے